بنا مان فجر ہو کہ شام یا 이날 الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المسلمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی ویٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر الحمد للہ السل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رسوی دامت برکات و ملانیہ نے آسانی سے نیکہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شرعیت و طریقہ کا جامع مجموعہ بنام بہتر مدنی انعامات کا اشالہ بصورت سوالات ہمیں ادا فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر اکیس میں آپ دامت برکات و ملالیہ اشاعت فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنز ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میرے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے دیں آئیے اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ہم قرآن مجید ترجم و تفصیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاضية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل بثمئة عام فانظر إلى طعامك وشرامك لم يتسنه وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله ترجمہ کنزر ایمان یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اس آیت کی تفسیر میں مفصرین نے بیان فرمایا کہ اکثر علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یہ آیت حیرت عزیر علی السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اس کو قتل کیا اور قتل کر کے گرفتار کر لیا اور تباہ کر ڈالا پھر حیرت عزیر علی السلام وہاں سے گزرے آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالے انگور کا رس تھا اور آپ ایک گوش پر سوار تھے تمام بستی میں پھرے کسی شخص کو وہاں نہ پایا بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا انا یوحی حادلہ عباد موتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین کے بے آباد ہونے کے بعد دوبارہ آباد کیسے کرے گا اور آپ نے ابھی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدا بھی مر گیا یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے اس سے ستر برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لے آیا اور وہ بیت المقدس اور, اور, وہ بیت المقدس اور اس کے نواہ میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حیرت عزیر علی سلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جب آپ کی وفات کو سو برس گزر گئے یعنی آپ سو برس تک سوتے رہے تو اللہ تعالی نے آپ کو زندہ کیا پہلے آنکھوں میں جان آئی ابھی تک تمام جسے مردہ تھا وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے جندہ کیا گیا یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا اللہ تعالی نے اشاع فرمایا اے ازیر تم یہاں کتنے دن ٹھیرے آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا کچھ کم آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو میں سویا تھا اللہ تعالی نے ارشا فمایا بلکہ تم سو برس ٹھیرے اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے اس میں بو تک نہ آئی اور اپنے گدھے کو دیکھیے دیکھا تو وہ مر گیا تھا گل گیا تھا اور اس کے آزاد بکھر گئے تھے اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ سفید چمک رہی تھی آپ کے نگاہ کے سامنے اس کے آزاد جمع ہوئے آزا اپنے اپنے مواقع پر آئے ہڈیوں پر گوشت چڑا گوشت پر کھال آئی بال نکلے پھر اس میں رو پوں کی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے سر اقدس اور ریشی مبارک کے بال سفید تھے عمر وہی 40 سال کی تھی کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے یعنی شل ہو چکے تھے وہ نابینا ہو گئی تھی آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے اس سے دریا فرمایا کہ یہ ازیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں اور ازیر کہا انہیں مفقود ہوئے سو برس گزر گئے یہ کہہ کر وہ بڑھیا خوب رونے لگی آپ نے فرمایا میں ازیر ہوں اس نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے سو برس موٹا رکھا اس کے بعد زندہ فرما دیا اس نے کہا کہ حضرت ازیر تم مسجد و دعوت تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں میری آنکھیں دوبارہ لوٹ آ جائے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں آپ نے دعا فرمائی وہ بینا ہو گئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے یعنی بیکار پاؤں درست ہو گئے اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت اور ہیں وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے بڑیاں نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت شیف لے آئے این مجلس نے اس کو جھٹلایا اس نے کہا مجھے دیکھو آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا جسے مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا آپ نے تمام توریت ریت حفظ دی ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی اس کا پتہ مجھے معلوم ہے اس پتے پر ججو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علی السلام نے اپنی یاد سے جو تو لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کبھی فرق نہ تھا Thank <laughs> you. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حید حضر علیہ السلام کی اس واقعی تذکرہ کو جس طرح اشاع فرمایا یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ دھائی یعنی ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر یعنی پہلے اس کی چھتیں گری اس کے بعد ان پر دیواریں گری ہوئی تھی بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا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 پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حبیب حبیب اللہ و نبی اللہ وعلی نور اللہ نویت الحتکاف فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دور پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد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 صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے نازر ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی بی ساس بہو سسر داماد نند بھاوچ بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگرد سیٹ نوکر تاجر و گاک افسر و مزدور مالدار و نادار حاکم و محکوم دنیا دار و دین دار بوڑھا ہو یا جوان الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے افسوس سب کروڑ افسوس بے جا بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت, سننے، غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہزگار نہیں بلکہ فارسی کو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے قرانو حدیث اور اقوال بزرگان اللہ رحم سے منتخب کردہ کاریوں پر ایک سرسری نظر شاید خائفین کے بدن پر جھو جی کی لہر دوڑ جائے جگر تھام کر سن لیجئے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے ریبت برے خاتمے کا سبب ہے بکثر غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ریبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں جلا دیتی ہیں توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے اور غیبت گناہ کبیرہ قطع حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت ذنا سے سخت تر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے غیبت کو اگر سمندر میں ڈال لیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا دامے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا ریبت کرنے والے کو اس کے پہلوں سے گوشت کارٹ کارٹ کا کھلایا جا رہا تھا ریبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا ریبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا ریبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا ریبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دعوت آگ کے درمیان لایا جائے گا تو میرے میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ کس قدر واحد احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں لہٰذا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے چراچے سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العدی وسلام آباد ازلا علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے تو میں نے پوچھا اے ابر یہ کون لوگ ہیں ارز کی یہ منہ پر ایب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالی اشا فرماتا ہے کنسل ایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر ایب کرے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 وفصل شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خانعیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان پر خارج کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دال اور نوکیلے تھے ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے خدا عزوجل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تع علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کیا کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک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 وصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمسلیم یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم مطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے ماباب کی اور ساری امت کی مغفرت فرماؤ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزکار اور ماباب کا فرما بردار بناو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 قرضداریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ اضل اسلام کا بول بالا فرما اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا اللہ اضاء ہمیں دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں استقامت عطا فرما ہمیں زیر گمترا ضلم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت جنت البکی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما مدنی کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر بے کا سو مجبور کی امین بجاین نبین امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا ہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں ہر ہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے ہرد شہیدے کر بنا کے واسطے صحیح سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باخرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا سا سدو سادق ال اسلام کر بے غذب راوی ہو کاو اور رضا کے واسطے بہرے معروف کو سری ماروف دے خود سری جلے حق میں گل جنے دی با صوفہ کے واسطے بیری شیر حس دنیا کے پوتوں سے بچا ایک کار عبد واحد واخر بیری کے واسطے بل فرح کا سر کا کرد حسن و ساحد بل حسن اور بھوسائی دے سادہ کے واسطے پادری کر پادری قادریوں قادری میں اٹھا قدرے عبد قادر قدرت نما کے رض قل سے دے رض حسن بلدائے اصفیہ کے واسطے لس رو بھی صالخصہ سارے کو بن رکھ دے حیات دین محیے جافذہ کے واسطے حمد پال و بہا دے علی موسا حسل احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار انگلزار کر دیکا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو زیاد روے ایماں کو جمال شہدیاں مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر ہمد کے لیے خان اللہ سے سا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق, عشق, عشق انتما کے واسطے خوب آلے بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید کےمز پیشوا کے واسطے دل کو اچھا سر کو ستھرا جان کو پر نور کے اچھے پیارے شمس دی بدل علا کے واسطے دو جہاں میں خاد میں حضرت آلے رسولے مختا کے واسطے احمد رضائے احمد ملسل مجھے میرے حضرت احمد رضا کے واسطے خیا کر سب کا چہرہ حشر میں ریا شیا دین پیرے با کے واسطے احینا آخی فی و دنیا سلام سلام پادری اب سلام دے رضا کے واسطے عشق احمد میں کشم سے خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے سد کا علم آیا عز علم و عمل آفیت اس بے نبا امین, امین صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امین علیہ سنت میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آئیے ہم مل جل کر وہ مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اضل عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن عطا فرمایا ہے تو قبلہ عمیر علیہ دامت دامد برکاتہ ملالیہ نے جو مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے ان میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے قنضور ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ تفصیل تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو یہ بھی الحمدللہ بہت آسان ہے اس مدنی انعام پر عمل کرنا بہت آسان ہے کہ ہم کنظور ایمان شریف کھول کر کوشش کریں کہ اس کی تلاوت بھی کریں اس کے نیچے جو ترجمہ موجود ہے وہ پڑھیں اور خزان یا نور عرفان جو تفسیر موجود ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو جہاں ہمیں علم کے اعتبار سے زیادتی نصیب ہوگی وہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم یہ علم دوسرے تک پہنچانے میں بھی کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے امین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین الحمدللہ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں اشاق و دہار کا وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم اشاک و چاش کی نماز ادا فرمائیں گے بقیہ مدنی چرن کے ناظرین اپنے اپنے شہروں اور علاقوں کے مطابق ان کے اوقات کے مطابق نماز اشاک و چاش ادا فرمائیں صلی الحبیب مو تالا محمد سے پب نام